صلیۃ و السلام علی کا یا نبی اللہ وعلی الک و یا نور اللہ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم و الی و بارک و صلی علی جزاک اللہ خیرا عثمان بھائی میری आवाज अगर भाइयों को आ रही हो तो लिख दीजिए बिल्कुल ओके है वा ٹھیک ہے دیز ارت اللہ اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد المہدی الجود والکرم واالیہ وبارک وسلم جزاك اللہ چوہدری صاحب اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد المہدی الجود والکرم واالیہ وبارک وسلم صلوات وسلاما علیک یا سید یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ کتاب السلاد سے متعلق ہم نماز کے مسائل سمات فرما رہے ہیں چند اہم ترین مسائل سے متعلق آج انشاء اللہ تعالی ہم آگاہی حاصل کر سکیں گے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نمازی کے آگے کتنی لمبائی اور چوڑائی والی چیز ہونی چاہیے کہ اس سے آگے گزرنے والا گناہ گار نہ ہو سترے سے متعلق یہ مسئلہ ہے کہ نمازی کے آگے کتنی لمبائی اور چوڑائی والی چیز ہونی چاہیے کہ اس سے آگے گزرنے والا گناہ گار نہ ہو تو جواب یہ ہے کہ حالت نماز میں نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے بارے میں حدیث شریف میں بڑی وعید آئی ہے یہ شدید گناہ ہے نمازی کے آگے کسی ایسی چیز کا ہونا جو اس کے لیے آڑ اور اوٹ بن جائے اور جس کے بعد نمازی کے سامنے یا آگے گزرنے والا گناہ گار نہ ہو تو اسے فکی اصطلاع میں سترا کہتے ہیں اس کی مقدار یہ ہے کہ لمبائی ایک سے تین ہاتھ کے برابر ہو اور موٹائی کم از کم ایک انگلی کے برابر لمبائی ایک سے تین ہاتھ کے برابر اور موٹائی کم سے کم ایک انگلی کے برابر نمازی کو چاہیے کہ سترا اپنے مقام سجدہ کے آگے نصب کر دے اگر زمین سخت ہو اور لگانا دشوار ہو تو رکھ دے بعض فکہ نے کہا ہے کہ سترے کے لیے اگر کچھ بھی دستیاب نہ ہو تو نمازی اپنے آگے خط کھینچ دے یا محراب کی حیت بنا لے یہ گویا محض علامتی ہوگا اگر کسی کھلے میدان میں با جماعت نماز ہو رہی ہے تو صرف امام کے آگے سترا کافی ہے سب مقتدیوں کے لیے ضروری نہیں چھوٹی مسجد میں نمازی کے آگے دیوار محراب تک کسی کو نہیں گزرنا چاہیے اور بڑی مسجد میں نماز کے مقام سجدہ سے دو یا تین صفوں کا فاصلہ چھوڑ کر گزر سکتے ہیں تو یہ ہے سترے کی لمبائی چڑائی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض نوجوان اور تندرست لوگ نفل نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو کیا یہ درست ہے جبکہ نماز میں قیام فرض ہے تو جواب یہ ہے کہ نوافل میں قیام فرض نہیں ہے البتہ کھڑے ہو کر نفل پڑنا افضل ہے اور بیٹھ کر نفل پڑنے کے مقابلے میں اس کا ثواب دو گنا ہے تاہم نوافل بغیر عذر بھی بیٹھ کر پڑھنا جائز ہیں ثواب کی کمی البتہ ہوگی یعنی قیام کے بنسبت نصف ثواب ملے گا بعض لوگ قدرت و استطاعت کے باوجود بیٹھ کر نوافل پڑھتے ہیں خاص طور پر عشاء کے بعد کے دو نوافل اور دلیل کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نوافل پڑھے تھے یہ استدلال غلط ہے حضور علیہ السلام کا بیٹھ کر نفل پڑھنا آپ کی خصوصیات میں سے ہے اور آقا علیہ السلام کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوتی تھی سرکار کا دو رقم نفل بیٹھ کر نماز پڑھنا ساری امت کے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنے سے بھی افضل ہے تو بہرحال بغیر عذر کے نفل نماز اگر کوئی بیٹھ کے پڑھ لے گا تو تب بھی نماز تو اس کی ہو جائے گی لیکن ثواب آدھا ملے گا اور کھڑے ہو کر نوافر پڑھیں گے تو ان اللہ تعالی ثواب زیادہ یعنی دو گنا ملے گا البتہ کسی عذر کی بنا پر یا بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے اس بنا پر کوئی بیٹھ کر نوافر پڑھ لے اور وہ عذر صحیح ہو تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان اللہ اس پر بھی پورا ثواب ملے گا ایک سوال یہ ہے کہ فوجی ٹوپی ہیٹ اور کرکٹ کیپ وغیرہ میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں فوجی ٹوپی ہیٹ اور کرکٹ کیپ پہن کر نماز پڑھیں تو کیا نماز ہو جائے گی کیونکہ یہ تمام چیزیں یہودیوں اور عیسائیوں کی پیداوار ہیں تو جواب یہ ہے کہ بہت سی ایسی اشیاء ہم روز مرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں جو اہل مغرب کی ایجاد ہیں جن امور سے تشب بالکفار یعنی کفار غیر مسلموں یا بد مذہبوں سے مشابہت لازم آتی ہے اور جو مقروح تحریمی کی درجے میں ہیں وہ ایسے امور ہیں جو کسی مذہب کا شیعار یا امتیازی علامت ہوں جسے دیکھ کر عام آدمی کا ذہن اس طرح منتقل ہو جائے اب جیسے سینے پر سلیب کا نشان لٹکانا عیسائیوں کا شعار ہے زنار ہندوؤں کی مذہبی شناخت ہے وغیرہ وغیرہ تو فوجی ٹوپی یا ہیٹ یا کرکٹ ہیٹ یہ چیزیں کسی کا مذہبی شیار نہیں ہیں لہذا فوجی ٹوپی یا کرکٹ کے سامنے کے چھجے کو پیچھے موڑ کر نماز پڑھ لی جائے یا ہیٹ کے ارد گرد کا چھجا ایسے موڑا جا سکتا ہو کہ سجدے کے وقت پیشانی کے زمین پر جمنے میں وہ حائل نہ ہو تو ظاہر ہے کہ نماز ہو جائے گی اور یہ عمر ذہن میں رہے کہ یہاں لباس مصنون یا افضلیت کی بات نہیں ہو رہی بلکہ محض یہ چیزیں پہن کر نماز کے جواز یا عدم جواز کی بات ہو رہی ہے باقی لباس مصنون کیا ہے یا مستحب کیا ہے تو نماز کے آداب اور وقار کا شرعی تقاضا کیا ہے یہ مسئلہ یہاں زیر بحث نہیں آخر لوگ پینٹ پہن کر بھی تو نماز پڑھتے ہیں ہاں افضل یہ ہے کہ مصنون لباس خارج نماز میں بھی پہنا جائے اور اس کو پہن کر نماز پڑھی جائے ٹھیک ہے امید ہے انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے جی آپ نے لکھا ہے کہ ایک دیوبندی ایک دگر خنجر ساتھ لگا کر نماز پڑھ رہا تھا میں نے پوچھا تو کہتا ہے کہ ویپنز کے ساتھ نماز پڑھنے سے زیادہ سفاب ہوتا ہے تو ٹھیک ہے جی اسے بولے پھر وہ ٹینک یا توپ بھی اپنے ساتھ لٹکا لے اور نماز پڑھ لیا کرے اصل میں جہاد کے موقع پر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ صحابہ اکرام علیہ اجمعین یا جب خطرات ہوتے تھے تو اس وقت جو ہے وہ تلواروں کو حائل کر کے اور تیر ترکش وغیرہ جسم کے ساتھ ہوتا تھا تو اس حالت میں بھی نماز پڑی جا سکتی تھی آج کل تو حضرت اگر کسی کو پتا ہو کہ ایک مسجد میں آدمی پسٹل لے کر آیا ہوا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے تو میرا خیال ہے دوسرا تو کوئی وہاں جائے گا ہی نہیں کیونکہ بد قسمتی سے یہ یہ انہیں دیو بندیوں سے آپ پوچھیں نا کہ یہ خود کچھ حملے جو ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہے ہیں تو یہ کیا معاملہ ہے اور یہ کون سی مطلب خدا نخاصہ اللہ نعوذ باللہ کو یہ سنت ہے کیا کہ وہ گولے بھی اپنے جسم کے ساتھ باندھ کر مسجدوں میں جا کر نمازیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے تو اور امام صاحب جو ہیں وہ بھی اسی طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور مقتدی لوگ بھی گولے بارود اور وہ خنجر یا تلواریں یا بندوقیں لے کر نماز پڑھیں گے تو میرا خیال ہے عام نمازی تو ویسے ڈر جائے گا بیچارہ تو کیا ہوگا وہاں پر تو ایسا تو بہرال معاملہ نہیں ہے لہذا سی زمانہ چونکہ بہت فتنے ہیں سی زمانہ ویسے ہی دہشت گردی جتنی زیادہ ہے اور ہمارے ملک پاکستان میں ویسے ہی عدم استحکام ہے اس مسئلے کی بنا پر لہٰذا لوگوں کو خنجروں کے بارے میں نہیں کہا جائے گا چھریوں کے بارے میں یا پستلوں کے بارے میں نہیں کہا جائے گا کہ وہ لوگ اس طرح مطلب کو اپنے لباس میں چھپا کر پھر نماز پڑھنے کے لئے آئیں ایسا کہنے والا جاہل انسان ہے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے آپ خود بتائیں کہ آپ کو پتہ لگ جائے روم میں ماشاءاللہ اس وقت تیس سینتیس لوگ ہیں آپ لوگ بتائیں کہ پتہ لگ جائے کہ اس وقت جو ہے وہ جو ہے وہ وہاں پر ایک پسٹل لے کر آدمی آیا ہوا ہے نماز پڑھ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ لوگ تو جانے چھوڑ دیں گے وہاں پر یہ تو خطرناک مسئلہ ہے پتہ نہیں کس کو مار دے کیا ہو جائے تو لہذا انڈرسٹوڈ بات ہے اللہ تعالیٰ بہارا ایسے لوگوں, سے ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے ہم تو ہدایت کی دعا کرتے ہیں اچھا جی حرم میں پاک میں جگہ جگہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے سے کس طریقے سے گزرنے کے گزرنے کے گناہگار اچھا کس طرح گزریں کہ گناہگار نہ ہوں کیا اپنے ہاتھ میں کوئی لکڑی رکھیں اس کو نمازی کے سامنے اور گزر جائیں دیکھیں سویٹنر بھائی بات اصل, بات اصل میں یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے نمازی کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے لیکن مسجد حرام میں تو بے شمار ستون بنے ہوئے ہیں بہت ستون بنے ہوئے ہیں تو ان کی آڑ لے کر پھر وہاں پر گرل وغیرہ بھی رکھی بھی ہوتی ہیں جن کے اسٹینڈ ہوتے ہیں لکڑیوں کے بھی باقاعدہ دو تین سال پہلے الحمدللہ للہ حاضری ہوئی تھی میں نے دیکھا کہ باقاعدہ سترے کی ترکیب وہاں ہوتی ہے اور آڑ بنائی بھی ہوتی ہے اور جی والیکم السلام تو اس طرح ان کے سامنے سے مطلب گزرنے کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں لہذا مسجد حرام میں بھی مسجد نبوی شریف میں بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ نمازیوں کے آگے سے نہ گزرا جائے البتہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے مجبوری ہے وہ گزرے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے امید ہے انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اچھا جی مسئلہ یہ نماز میں ٹوپی ہیٹ وغیرہ پہن کر جو مسئلہ تھا وہ ہو گیا اب ایک سوال یہ ہے کہ نماز میں ٹوپی پہننے کا شرعی حکم کیا ہے کیا ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض لوگ نماز کے وقت سر پر چھوٹا سا رومال باندھ لیتے ہیں یا مسجد میں باریک جالی دار ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں وہ پہن لیتے ہیں اور نماز کے بعد اتار دیتے ہیں ان سب کا حکم کیا ہے تو اس سے متعلق شرعی احکام سماعت فرمالیں سورہ اعراف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا بنی آدم خزو زینتکم عند این مسجد اے اولاد آدم ہر نماز کے وقت اپنا لباس زیب تن کر لیا کرو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے لباس کے لیے زینت کا لفظ استعمال فرما کر اپنی عبادت گزار بندوں کو یہ حکم فرمایا ہے کہ نماز کے وقت ان کا لباس اپنی استطاعت کے مطابق عمدہ اور صاف ستھرا ہونا چاہیے کیونکہ اس وقت بندہ اللہ کے دربار میں اس کے حضور کھڑے ہو کر نظرانہ بندگی بجا لاتا ہے اور اپنی التجائے پیش کرتا ہے حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ نماز کے وقت اپنا سب سے بہتر لباس پہنتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ تعالی جمال کو پسند فرماتا ہے اس لیے میں اپنے رب کی رضا کے لیے زیب و زینت اختیار کرتا ہوں اور پھر یہی آیت کی تلاوت فرماتے جو سورہ آراف کی آیت نمبر اکتیس میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کی روشنی میں ہمارے فقحا نے جو مسائل بیان فرمائے ہیں وہ یہ ہیں کہ نماز میں صرف بقدر واجب ستر پوشی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنی وسعت کے مطابق صاف عمدہ اور مکمل لباس پہننا چاہیے بعض مخصوص شعبوں یا محنت و مشقت سے وابستہ لوگوں کو کام کاج کے لیے الگ لباس پہننا پڑتا ہے اس پر داغ دبے بھی لگ جاتے ہیں اور دیکھنے میں باوقار نہیں لگتا وہ لباس اگر پاک ہے اور مکمل ستر پوش ہے تو اس سے نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن افضل یہ ہے کہ نماز کے وقت صاف ستھرا اور باوقار لباس پہن لیا کریں ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز ادا تو ہو جاتی ہے لیکن افضل یہ ہے کہ امامہ یا ٹوپی پہن کر نماز پڑھی جائے نماز کے وقت سر پر چھوٹا سا رومال باندھ لینا یا جالی کی ٹوپی پہن لینا اور پھر اسے اتار پھینکنا ایسی ہر وضع جسے اختیار کر کے بندہ کسی معزز آدمی کے سامنے یا کسی باوقار محفل میں نہیں جاتا اللہ کی بارگاہ اور نماز کے وقار کے بھی منافی ہے کم از کم اتنا تو ضرور کریں کہ کپڑے کی صاف ستھری عمدہ ٹوپی اپنے پاس رکھیں اور نماز و تلاوت وغیرہ کے وقت پہن لیا کریں اور اللہ تعالیٰ مستقل پہننے کی بھی توفیق عطا فرمائے بلکہ ٹوپی پر امامہ باندھنے کی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مردوں کو توفیق عطا فرمائے آمین تو یہ ہے مسئلہ ناجائز ہم نہیں کہیں گے احسان بھائی کہ یہ ناجائز ہے البتہ خلاف سنت تو ہے نا ننگے سر نماز پڑھنا خلاف سنت ہے تو مکرو تنظیح اس کو کہ آپ آ, امامہ سے زیادہ ثواب ہے الحمد ابھی چند دن پہلے امامے کی کچھ فضائل میں نے بیان کیے بھی تھے پتا نہیں کس نے مجھ سے کہا تھا کہ امامے کے فضائل بیان کر دیں تو چند فضائل میں نے بیان کیے تھے امامہ شریف کے الحمدللہ یہ لباس کا حصہ ہے سلام امامہ امامہ جو ہے وہ لباس کا حصہ ہے جی آج ابھی اس موضوع کو پھر رہنے دیں دیکھیں نا کتاب الصلاد پر درس چل رہا ہے ابھی امامہ شریف کے فضائل اگر میں بیان کروں گا پھر اس میں پندرہ بیس منٹ لگ جائیں گے تو کتاب الصلاد کو چلنے تھے ان جب ہم کتاب اللباس پر آئیں گے نا کتاب اللباس پر تو انشاءاللہ تعالی پھر اس میں ہم یہ مسائل بیان کریں گے تو ٹاپک پر رہے یہ زیادہ بہتر ہے ہاں ضروری کوئی مسئلہ ہو تو ہم بغیر ٹاپک کے ٹاپک کے علاوہ بھی بیان کر سکتے ہیں اگر ہمیں ان معلوم ہوگا تو آم جی جی انشاءاللہ حسان بھائی امام شریف کے فضائل بیان کر دیں گے ماشاءاللہ اللہ ویسے تو سنت ہر ایک کو سجتی ہے ہمارے حسان بھائی بھی ماشاءاللہ بڑے پھول سے کھل جاتے ہیں ان کو آپ امام میں ان شاء اللہ دیکھیں گے نا جب بھی تو ماشاء اللہ ہر مسلمان کو یہ سنت سجتی ہے سنت تو ہے ہی سجاوٹ کے لیے یہ مدنی سجاوٹ ہے جو ہمارے علیہ السلام کی سنت ہے تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حسان بھائی کی زیارت بھی نصیب فرمائے آمین اچھا جی ایک سوال یہ تھا کہ ہماری مسجد میں امام صاحب نماز با جماعت میں سلام پھیرتے ہوئے السلام علیکم و اللہ کی بجائے السلام علیکم و اللہ کہتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے تو یہ مسئلہ ذرا دیکھیے گا السلام علیکم کی جگہ سلام علیکم یعنی علیف وہ بیان نہیں کرتے مصطفی بھائی کوئی اہم مسئلہ ہے آپ نے آنا ہے مائک پر مائک چھوڑوں آپ کے لیے مین ٹیکسٹ پر لکھے مصطفی بھائی صلی اللہ محمد صل اللہ شاید ان کو آواز نہیں جا رہی اچھا جی مسئلہ دوبارہ سماعت فرمائیں کہ اگر ایک امام صاحب السلام علیکم کی جگہ الف نہیں بیچ میں مطلب بولتے صرف سلام علیکم رحمت اللہ کہتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے تو دیکھیں <coughs> نماز کے اختتام پر السلام کہنا واجب ہے اور السلام علیکم و اللہ کہنا سنت ہے اور اگر کسی نے صرف السلام یا سلام علیکم یا علیکم السلام کہا تو تب بھی نماز ہو جائے گی لیکن اس سے ترک سنت لازم آئے گا خلاف سنت ہوگی جو اجر و ثواب میں کمی کا سبب ہے اس لیے افضل یہ ہے کہ سنت کے مطابق السلام علیکم ورحمت اللہ کہے ممکن ہے امام صاحب یہی مصنون کلمات کہتے ہوں تو جنہوں نے یہ سوال کیا ہے ان کے سننے میں فرق ہو بہتر ہے کہ انہیں علیحدگی میں توجہ دلا دیں تو بہرحال السلام علیکم ہی کہنا چاہیے اصل میں مساجد میں ہمارے ہاں تو ساؤنڈ سسٹم کی بھی بعض اوقات پرابلم ہوتی ہے اور آج کل کے موسم میں ہمارے ہاں جس طرح شدید گرمی پڑ رہی ہے کراچی میں اور لائٹ کی بھی پرابلم ہوتی ہے اور پھر وہ گرمی بھی بڑھتی چلی جا, بڑھتی چلی جا رہی ہے تو ظاہر ہے کہ پنکھے مسلسل چل رہے ہوتے ہیں مساجد میں تو پنکھوں کی آواز پھر مائک میں اگر ہلکی سی گڑگڑاہٹ ہو تو اس کی وجہ سے بعض اوقات صحیح تلفظ سمجھ میں بھی نہیں آ پاتا تو اس بنا پر بھی بعض اوقات سننے میں دشواری ہو جاتی ہے یہ مسئلہ ہے اچھا جی قضا نمازوں سے متعلق ایک دو سوالات ہیں یہ بھی سرماعت فرما لیں مصطفیٰ بھائی آپ کو میری آواز آ ہے اللہ محمد صلی اللہ علیہ سیدینہ و مولانا محمد ماہدین الجود ولاکرام ولی وبارک وسلم مصطفی بھائی آپ کو میری آواز آ ہے پتہ نہیں ہینڈ ریس کر کے بیچارے کہاں چلے گئے ہیں بہرحال مسئلہ سماعت فرما قضا نمازیں کس طرح ادا کی جائیں کیا ہر فرض نماز کے ساتھ دو نفل پڑھ سکتے ہیں قزا نمازیں کس طرح ادا کی جائیں کیا ہر فرض نماز کے ساتھ دو نفل پڑھ سکتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان مرد ہو یا عورت جس دن سے بلوغت کی عمر کو پہنچا ہے اس دن سے روزانہ پانچ وقت کی نماز اس کے مقررہ شرعی وقت کے اندر اس پر فرض ہے اگر وہ اللہ تعالی کی توفیق سے ادا کرتا رہا ہے تو الحمدللہ اسے اس عادت پر اپنے رب کریم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اگر کوئی نماز اپنے مقررہ وقت کے اندر نہیں پڑھی جا سکی تو اسے قزا کہتے ہیں اور ایسی قزا نمازوں کا حساب رکھنا اور ان کا بطور قضا پڑھنا فرض ہے جی جی انشاءاللہ میں اس موضوع پر بھی آتا ہوں اگر ایسی کزا نمازیں بد سے اتنی زیادہ ہو جائیں کہ ان کو باقاعدہ وقت کے تعین کے ساتھ ساتھ دن اور تاریخ کے بھی تعین کے ساتھ پڑھنا مشکل ہو گیا ہے یعنی نمازوں کی تعداد اوقات ایام اور تواریخ کا حساب رکھنا دشوار ہو گیا ہے تو اسے عرف عام میں قضاء عمری کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان تین اوقات کے علاوہ جو مقروح تحریمی ہیں جب بھی فرصت ملے کزا نماز پڑھتے رہیں اور ہر وقت کی نماز کے ساتھ یعنی وقتی نماز سے پہلے یا بعد میں کم از کم اس وقت کی ایک قزا بھی پڑھ لیں اور نیت اس طرح کریں کہ مثلا فجر یا ظہر یاثر یا مغرب یا عشاء اور فطر کی پہلی یا آخری نماز جو میرے ذمے باقی ہے اسے بطور قزا ادا کرتا ہوں اس طرح اگر بل ہماری پڑی ہوئی کزا نمازیں اس تعداد سے زیادہ ہو گئیں جو ہمارے ذمے باقی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں نفل شمار ہوں گی اور ان شاء اللہ ان کا بھی اجر ملے گا ہر فرضمات کے ساتھ دو یا زیادہ نفل پڑنا بہت اچھی بات ہے لیکن نفل فرضوں کا بدل نہیں ہو سکتے البتہ فرضوں کے اندر کچھ کمی رہ گئی ہو تو اس کی تلافی کا سبب بن سکتے ہیں تو یہ مسئلہ ہے ایک شخص نے یہ سوال کیا ہے کہ جس شخص کے ذمے کئی سف... مثلا پانچ دس سال کی نمازیں قضا ہوں وہ پڑھنا چاہے تو بعض علماء نے جو کزائے عمری کی نمازوں میں تخفیف کا مسئلہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی تخفیف ہر رکوع اور ہر سجدے میں تین تین بار سبحان ربی رب العظیم اور ربی العلی کی جگہ صرف ایک ایک بار کہہ لے دوسری تخفیف یہ کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد کی جگہ فقط سبحان اللہ تین بار کہہ کر رکوع کر لے تیسری تخفیف یہ کہ پچھلی اطحیات کے بعد مکمل درود ابراہیمی اور دعا کی جگہ صرف اللہ مسلم علی محمد علی کہہ کر سلام پھیر دے چوتھی تخفیف یہ کہ وطروں کی تیسری رکت میں دعائیں کنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر فقط ایک یا تین بار ربرلی کہہ لے لیکن جن کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے وہاں کسی فکر کی کتاب کا حوالہ نہیں ہے تو اس بارے میں بتائیں تو دیکھیے صاحب درر مختار علامہ علاؤدین حسقفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واجبات سلاد کا بیان کرتے ہوئے ان میں تعدیل ارکان کو بھی شمار کیا ہے اور لکھا ہے کہ رقو سجود میں ایک تسبیح سکون کے ساتھ ٹھہرے رہنا واجب ہے اس سے اشارتا معلوم ہوا کہ رقو سجود میں تسبیحات کا پڑنا تعداد سے قطع نظر واجبات سلاد میں سے نہیں اتنی دیر ٹھہرنا ضروری ہے اور علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی نے رقو و سجود میں تین بار تصویر پڑھنے کو نماز کی سنتوں میں شمار کیا ہے اور لکھا ہے کہ اگر رقو سجود میں تصویر مطلقن نہ پڑی یا تین سے کم پڑی تو کراہت تنظیحی لازم آئے گی اسی کتاب کے صفحہ 175 پر مزید لکھا ہے کہ اگر قواعد مذہب کی روح سے رقو سجود میں تین تسبیح پڑھنا واجب ہونا چاہیے لیکن روایت سے ان کا سنت ہونا ہی ثابت ہے اور تین سے زیادہ تاک وردبہ پڑنا مستحب ہے لہذا اگر قضا نمازوں کی کثرت کی بنا پر تخفیف کر کے رقو سجدے میں صرف ایک بار تسبیح پڑھ لی تو نماز صحیح طور پر ادا ہو جائے گی صرف کراہت تنظیحی لازم آئے گی لیکن اسے عام معمول نہیں بنانا چاہیے مغرب کی نماز سے پہلے کیا تحیت المسد پڑھ سکتے ہیں دیکھیں جی دی مغرب کی نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو اس کے فوراً بعد ہی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا تحیت المسجد کا ثواب مل ہی جائے گا تحیت الوضو کا ثواب بھی انشاءاللہ مل جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ عام طور پر یہ بیچ میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہاں شوافے کے ہاں یہ سنت ہے کہ وہ دو رقط نفل نماز پڑھتے ہیں کی اذان اور جماعت کے بیچ میں ہمارے ہاں فقہ حنفی میں ایسا نہیں ہے کیا قضا نماز ادا کرتے وقت ہر دفعہ ان کے ساتھ نو کہنا ضروری ہے کہ نو کیا چیز ہے چودھری صاحب جیسے نمبر ایک نمبر دو اچھا نمبر کی بات کر رہے ہیں اچھا اچھا دیکھیں بات یہ ہے نا کہ اگر تو آپ کو کنفرم ہے کہ فلاں فلاں دن کی فلاں فلاں نمازیں قضا ہوئی تھیں کسی کی, کسی کو بھی یہ یاد ہے اگر کسی کی خدا نہ نخواستہ نمازیں قضا ہو گئی تو پھر لازم ہے کہ وہی دن اور اسی کی نمازوں کی نیت کر کے نماز پڑھے کہ بائیس جنوری کو جو میری فجر کی نماز قضا ہوئی ہے میں اس کی جو ہے وہ قضا کر رہا ہوں تو اس طرح جو ہے وہ اچھا جی ان شاء اللہ اللہم صلی علی سجدنا و مولانا محمد الکرم وبارک و وسلم اچھا میں ارض یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ کو یہ کنفرم ہے نا کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو فلاں نماز قضا ہوئی تھی تو پھر وہی کہنا ضروری ہے متعین کرنا ضروری ہے اور اگر یاد ہی نہیں آ رہا کہ کون سے دن کون سی نماز قضا ہوئی تھی یا یہ تو بتا ہے کہ فلاں نماز قضا ہوئی تھی لیکن یہ یاد نہیں ہے کہ وہ دن کون سا تھا تو ایسی صورت میں پھر اجتماعی طور پر حساب لگا لیا جاتا ہے کیونکہ جن لوگوں کو مہینوں کی یا سالوں کی نماز سزا ہوتی ہے اب ان کو ہر دن یاد نہیں ہوتا تو پھر وہ ٹوٹلی حساب لگا لیتے ہیں کہ جی پانچ سو نمازیں قزا ہوئی ہوں گی اب پانچ سو نمازوں کے لیے پانچ سو دن تو چونکہ ذہن میں نہیں ہوتے تو اس لیے پھر وہ یوں کرتے ہیں کہ دو رقط نماز جو سب سے پہلے قزا ہوئی یا پھر دو رقم نماز جو سب سے آخر میں قزا ہوئی جب یہ دو پڑھ لیتے ہیں جیسے فجر کی نماز پڑھ لی تو باقی چار سو ننانوے رہ گئی پھر یہی نیت کریں پھر چار سو اٹھانوے رہ گئی پھر یہ نیت کریں چار سو ستانوے رہ گئی سمجھ رہے نا چوتھری صاحب آپ میری بات کو اس طرح مطلب دو دو کر کے وہ ادا ہوتی جائیں گی اور سب سے آخر والی پھر چار سو ستانوے رہ جائے گی پھر دوبارہ چار سو اٹھیانوے رہ جائے گی اس طرح ہر دفعہ یہی نیت کرتے جائیں گے اصل میں بات یہ ہے کہ متعین کرنا ضروری ہے قضا نماز پڑھتے ہوئے اس کا تعین کرنا ضروری ہے اس لیے سب سے آخر والی یا سب سے پہلے والی کہا جاتا ہے اگر تعین نہیں کریں گے تو وہ قضا نماز شمار نہیں ہوگی ایک بیچارے کا مجھے سوال موصول ہوا تھا مطلب فیضان پر اس آدمی نے کہا جی پانچ سال کی نمازیں مجھ پر قضا تھی دو سال کی میں پڑھ چکا ہوں تین سال کی باقی ہیں لیکن دو سال کی نمازوں میں میں نے تعین نہیں کیا صرف قزا کی نیت کر کے پڑھ لیتا تھا تعین نہیں کیا تو آپ بیچارے کے کہ ہے وہ دو سارے دو سال کی نمازیں قزاء جو پڑھی ہیں وہ ہوئی نہیں میں نے کہا یہ تو نفل ہو گئی اور نفل تو قبول ہی نہیں ہوگا لہذا آپ تعین کر کے نماز پڑھیں تو بات وہی ہے کہ وہ دو بھائی تھے بزرگوں نے واقعہ لکھا ہے دو بھائی تھے ایک علم حاصل کرنے کے لیے چلا گیا دارالعلوم میں اور دوسرا جو ہے وہ مطلب صرف عبادت کرتا تھا علم حاصل نہیں کرتا تھا تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ سویا ہوا تھا تو اس کے جسم کے اوپر سے ایک چوہا گزر گیا اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ چوہا اگر کپڑوں کے اوپر سے گزر جائے تو مطلب کپڑے ناپاک ہوتے ہیں یا نہیں اور بھائی نے آ رہا تھا پندرہ بیس دن کے بعد تو اب اس نے سوچا کہ میں ایسا کرتا ہوں چوہے کو پکڑ کے نا اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہوں پتہ نہیں اس نے کیسے چوہے کو پکڑا اور اپنے لباس کے ساتھ جو ہے بطنی امامی کے چملے کے ساتھ یا کسی طرح اس نے اس چوہے کو تھیلی میں بند کر کر کے ساتھ لٹکا لیا اور اسی طرح عبادت کرتا رہا اب ساری عبادت اس کی خاص ظاہر نجاست کے ساتھ عبادت کیسے ہوگی جب پندرہ بیس دن بعد بھائی آئے تو مسئلہ پوچھا کہ حضرت دیکھیں میں نے تو چوہا بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ نماز میری ہوئی نہیں ہوئی اور وہ اوپر سے گزرا تھا میرے کپڑے پاک ہوئے نہ, نہ پاک ہوئے تو جو لوگ علم حاصل نہیں کرتے تو ان بیچاروں کی پھر عبادت ضائع ہونے کا شدید خطرہ ہوتا ہے اس لیے فرمایا گیا کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے یہ اس لیے مطلب ارشاد فرمایا گیا اور الحمد ہمارے اس روم میں اللہ کے فضل و کرم سے علم دین سیکھنے کے بہترین مواقع ہوتے ہیں الحمد جی دل ہی میں نیت ہوتی ہے دل میں ہی تو نیت ہوتی ہے جی آپ نے کیا مسئلہ پوچھا ہے کیا کزا نمازوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے دیکھیں کفارہ نہیں ہے بس کفارہ تو کزان نمازیں بس پڑھی جاتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور کزان نمازیں جو ہو چکی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے اور اللہ سے رو رو کر معافی مانگنی چاہیے البتہ حسب حیثیت صدقہ خیرات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یاد رکھیں آپ اگر پرانے فتح جات پڑھے نا تو اس میں بزرگان دین نے لکھا ہوا ہے جیسے کوئی معذ اللہ جنا کر بیٹھا یا کسی نے مسجد میں کوئی الٹی سی حرکت کر دی یعنی کہ کا مار کے ہز دیا یا کسی نے کوئی اور اللہ کے حقوق یا بندوں کے حقوق میں کی حقوق تلفی کر دی تو بزرگ جو ہوتے تھے وہ یہ لکھ دیتے تھے کہ اس کو حکم دیا جائے گا کہ مسجد میں لوٹا چٹائی دے اب یہ لوٹر چٹائی کا کیا معاملہ ہے یعنی پہلے کے دور میں ظاہر ہے کہ لوٹے رکھے جاتے تھے مسجدوں میں اور تاکہ لوگ وضو کر سکیں یا چٹائیاں ہوتی تھیں لوگ نماز پڑھ سکیں تو اس لیے صدقے کا حکم دیا جاتا ہے حکم سے مراد یہ کہ واجب تو نہیں ہوتا اصل چیز تو توبہ ہے اس معاملے میں لیکن صدقے کا اس لیے کہا جاتا ہے کہ صدقے کی وجہ سے اللہ تعالی کے غضب کی اللہ تعالیٰ کے غضب جو ہے نا اس کے لیے صدقہ بہترین چیز ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت ہوتی ہے غضب اللہ تعالیٰ کا کم ہوتا ہے تو صدقہ کرنے کی بڑی برکت ہوتی ہے الحمدللہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف توبہ کر لینی چاہیے کافی ہے قضا نمازوں کی نہیں نہیں حضرت یہ غلط ہے دیکھیے مشکا شریف کی حدیث میں نے پہلے بھی آپ کو مطلب پیش کی تھی بلکہ یہ حسان بھائی آپ کا وہ سوال میرے ذہن میں آ گیا ہے شاید قضا نمازوں سے متعلق جاوید احمد غامدی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں نا آم جی میں اس موضوع پر بھی آتا ہوں دیکھیں بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ مشکات میں حدیث میں نے خود پڑھی اور یہاں روم میں بھی آپ کو پڑھ کے سنائی تھی جب ہم جاوید احمد غامدی کا آپریشن کر رہے تھے الحمد اور یہ آپریشن نیٹ پر بھی موجود ہے مجھے کل بھی سنی تحریک بھائی نے میری حوصلہ افزائی کی انہوں نے کہا کہ حضرت وہ یہ فرت ہاشمی اور جاوید احمد غامدی کے بارے میں کسی کا بھی بیان آن دی ریکارڈ نہیں ہے صرف آپ ہی کے بیانات ہیں جو کہ یوٹیوب پر ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگ الحمد اس کو انہوں نے سنا بھی ہے اور سن رہے ہیں تو آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہے حضرت ورنہ یہ بندہ تو کسی کام کا نہیں ہے تو بہرحال اللہ نے چاہا تو مزید انشاءاللہ اللہ ہم آپریشن کرتے رہیں گے مجھے کئی آپریشن ابھی کرنے ہیں بس اصل میں وقت جو ہے نا وہ نہیں ہوتا اور بس بہت سے مسئلے مسائل بیچ میں ہو جاتے ہیں اللہ آسانی فرمائے آمین تو آپ تشریف لائیں پھر میں ان اپنی بات کرتا ہوں آپ تشریف لائیے دکان پر ہوں گے تو کسی کا فون سن رہے ہوں گے اچھا بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ مشکات میں حدیث موجود ہے کہ ایک سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نماز فجر قضا ہوئی صحابہ کی قضا ہو گئی حالانکہ صحابی کو متعین بھی کیا گیا تھا کہ صبح اٹھائے اور فکہ نے یہ جو نماز قضا ہوئی نبی کریم علیہ السلام کی اس کی جو علت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی طرف بہت زیادہ متوجہ رکھا تو اللہ کی طرف نبی کریم علیہ السلام حالت نیند میں بھی متوجہ رہے اور سزا نماز کرنے کی حکمت یہ تھی کہ تاکہ امت کو معلوم چلے کہ اگر نماز قزا ہو جائے تو اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے تو مشکات میں کتاب الصلاح میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج نکلنے کے بعد صحابہ اکرام علیہ اجمعین کو نماز قضا پڑھائی ہے غالباً جماعت ہوئی تھی تو قضا نماز جو ہے وہ پڑھائی تو نماز اگر چھوٹ جائے تو قضا نماز پڑھنا یہ حدیثوں سے بالکل ثابت ہے جو شخص یہ کہتا ہے کہ نماز قضا اگر ہو جائے تو ایسی صورت میں اس میں صرف توبہ ہے اور قضا نماز نہیں مطلب پڑھنی ضروری نہیں ہے تو یہ جہالت ہے اور بہت سے لوگوں کو آم بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کے رستے سے دور کرنے کی ایک ناپاک سازش ہے اور یہ جاوید احمد غامدی گامڈ غامد ٹائپ کے جو لوگ ہیں وہی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے اس امت کو بچائے ہمارا میڈیا تو یقین کریں زمین سے آسمان پر چڑھا دیتا ہے ایسے ایسے بدنما ٹائپ کے لوگ بھی آ کر نہ جانے کیا کیا بک رہے ہوتے ہیں اور منا جانے کیا کچھ بول رہے ہوتے ہیں یہ تو الحمد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ اللہ جی چاروں عائمہ اکرام متفق ہیں نمازوں میں متعلق امت میں کوئی اختلاف نہیں یہ ایک نیا فتنہ اس پندرہ فیصدی ہجری میں کھڑا ہو گیا ہے تو ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ شر سے بچائے آمین چودھری عبد الراہ صاحب آپ کون سا لنک پوچھ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم آپ کون سی لنک کی بات کر رہے ہیں وہ اچھا حسان بھائی آپ مائک پر آنا چاہتے ہیں کیا مائک چھوڑوں آپ کے لیے اچھا مائک پر نہیں آنا چاہتے چوہدری صاحب آپ آنا چاہ رہے ہیں میں آپ کے لیے مائک چھوڑتا ہوں بسم اللہ الرحمن السلام السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام السلام علیکم یا نبی اللہ رحمۃ اللہ علم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ حضرہ میں یہ عرض کر رہا تھا جو آپ کے ماشاءاللہ ویب ویبسائٹ پہ آتے ہیں یا یوٹیوب پہ ہیں یا کوئی اور ہیں مجھے علم نہیں ہے تو پلیز اس کے لیے میں کہہ رہا تھا وہ لنک اگر مجھے بھی آپ دے دیں تو میں انشاءاللہ دیکھوں گا جزاک اللہ خیر اس لیے میں مائک پہ آیا ہوں بہت شکریہ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسا چو بھائی آپ کو تو لنک کا پتا ہوگا نا جو ہمارے چودری صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں یا کسی بھائی کو پتا ہو اس لنک کے بارے میں تو وہ مین ٹیکس پر لکھ دیں ایسا چو بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے صلی اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم یہ انشاءاللہ اللہ صاحب آپ کو معلوم چل جائے گا ابھی کچھ دیر میں انشاءاللہ یہ مین ٹیکس پر بھائی لکھ دیں گے کوئی نہ کوئی انشاءاللہ اور وہ فرحت ہاشمی والا بیان بھی وہ بھی الحمد فیضان اطار ڈاٹ نیٹ یہ ایک ویب سائٹ ہے جس پر ہم سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں اور الحمد للہ تقریباً تیرہ ہزار سے زیادہ سوالات ریکارڈ ہو چکے ہیں اس میں الحمد تو فضان طار ڈاٹ نیٹ پر بھی آپ چاہیں تو وزٹ کریں لوگ سوالات لکھ کر بھیجتے ہیں اور ہم اپنی آواز میں ریکارڈنگ کرتے ہیں تو یہ لنک جو پوچھ رہے ہیں نا چودھری صاحب میں سمجھ تھا یہ چودھری سوانا صاحب ہیں لیکن یہ چودھری سوانا نہیں یہ تو مطلب کوئی اور چودھری صاحب ہیں چلیں اچھی بات ہے تو وہ ان ہمارے بھی کچھ بھائی آ جائیں گے میں دوبارہ اناؤنس کر دوں گا تو ان شاء آپ کو معلومات ہو جائیں گی اللہ نے چاہا تو ان آواز میرا خیال ہے میری آ رہی جی جی اللہ جو میں قضا نمازوں سے متعلق بیان کر رہا تھا بھائیوں کو اب نہ جانے میں کہاں تک پہنچا تھا صلی اللہ علیہ محمد اچھا میں یہ بیان کر رہا تھا کہ تخفیف کے مسئلے قضا نمازوں میں تخفیف کے مسئلے کہ رکوع میں اور سجدے میں ایک ایک دفعہ تسبیح کہی جا سکتی ہے کراہت تنظیحی ہوگی اور لیکن اسے عام معمول نہیں بنانا چاہیے عام معمول اسے نہیں بنانا چاہیے فرض کی پچھلی دو رقطوں میں کرات فرض یا واجب نہیں ہے لہذا نمازی اگر کچھ بھی نہ پڑھے اور ایک تسبیح کی مقدار سکوت کر کے کھڑا رہے یا محض ایک بار سبحان اللہ پڑھے تو نماز صحیح طور پر ادا ہو جائے گی اور اگر قضا شدہ نمازیں کثیر ہوں تو فریضۂ شرعی سے سبق گوش ہونے کے لیے فرض کی تیسری اور چوتھی رکت میں قضا پڑھتے ہوئے تخفیف کر سکتا ہے یا کبھی نیند کا غلبہ ہو یا بوک و پیاز کا غلبہ ہو یا کوئی ضرورت شدیدہ لاحق ہو یا بچہ چھوٹا ہے چلا رہا ہے اور ماں نماز پڑھتے ہوئے بے چین ہو جائے یا کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہے تو ادائے نماز میں بھی تخفیف کر سکتا ہے ہاں کسی کی جان کا خطرہ ہے پھر تو نماز توڑ کر مطلب اس کی جان بچائی جائے لیکن اسے معمول نہیں بنانا چاہیے کہ بلا وجہ خام کا تخفیف کرے نماز میں کیونکہ افضل تو قراعت ہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دوام فرمایا ہے یہ ہدایہ شریف میں یہ مسائل موجود ہیں اور درمختار میں ہے کہ نماز فطر میں جو دعا قنوت واجب ہے اس سے کوئی معین دعا مراد نہیں ہے بلکہ مطلق دعا مراد ہے اور اس کے تحت علامہ شامی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی بھی دعا کے پڑھنے سے واجب ادا ہو جائے گا البتہ جو مخصوص دعا ہے نا اللہ ما کا یہ پڑھنا سنت ہے جی وعلیکم السلام یہ پڑھنا سنت ہے آگے چل کے علامہ شامی نے لکھا ہے کہ جو مسنون دعا کنوت کو صحیح طور پر نہ پڑھ سکتا ہو تو وہ ربنا آتینا دنیا حسنا یہ والی دعا پڑھ لے اور ابو سمر سمرقندی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ اللہ اللہ فرلی تین بار پڑھ لے اور ایک قول یہ بھی ہے یا رب تین بار پڑھ لے لہذا اگر کسی کے ذمے قضا نمازیں کثیر تعداد میں ہوں تو وہ اس تخفیف سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور کسی ضرورت شدیدہ کے موقع پر ادا نماز پڑھتے وقت بھی تخفیف کر سکتا ہے لیکن اسے عادت اور معمول نہ بنائے افضل دعا مصنون ہی کا پڑھنا ہے اور اسی میں کامل اجر ہے انشاءاللہ امید آپ ہوں گے <coughs> اچھا جی ایک آدمی سے بہت سی نمازیں قزا ہو گئیں مگر اسے تعداد معلوم نہیں اگر وہ ہر وقت کی نماز کے ساتھ ایک نماز قزا کرے تو فجر اور رسر میں کس طرح ادا کرے گا کیونکہ وہ وقت مکرو ہوتا ہے یہ مسئلہ ہے دوبارہ سن لیں ایک آدمی کی نمازیں بہت زیادہ قزا ہو گئیں اسے تعداد بھی معلوم نہیں اگر وہ ہر وقت کی نماز کے ساتھ ایک قزا نماز پڑھ لے تو فجر اور اثر میں کس طرح پڑھے کہ وہ وقت تو مکرو ہوتا ہے وہ کس طرح نمازوں کو جو ہے وہ ادا کرے گا تو علماء نے فرمایا ہے کہ ایسی صورتحال حال میں جب بھی اسے توفیق ہو اور موقع ملے کزا نماز پڑھتا رہے فرض کی قزا فرض ہے اور وطر کی نماز چونکہ واجب ہے اس لیے اس کی قزا بھی واجب ہے سنتوں کی قزا نہیں ہے ایک ترتیب سے پڑھتا چلا جائے یعنی فجر کے دو فرض ظہر کے چار فرض عصر کے چار فرض مغرب کے تین فرض عشاء کے چار فرض اور تین بھی طرح ذہن میں یہ نیت کرے کہ وہ پہلی نماز فجر جو میرے ذمے باقی ہے ادا کر رہا ہوں جو ادا کرتا چلا جائے گا وہ منہا ہو جائے گی اور اس کے بعد والی پہلی ہو جائے گی اذان فجر یعنی صبح صادق سے فرائض فجر تک اس کے بعد سے طلوع آفتاب تک اور فرائض اثر کے بعد ان تین اوقات میں نوافل پڑھنا منع ہے لیکن قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں یعنی صرف تین اوقات جو مقروع تحریمی ہیں ان میں قضا نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے یعنی طلوع آفتاب یعنی آفتاب کی پہلی کرن نمودار ہونے سے بیس منٹ تک غروب آفتاب یعنی غروب آفتاب سے پہلے کے بیس منٹ اور زوال کا وقت فجر اور عصر کی قزا اصل نماز سے پہلے پڑھ سکتے ہیں جی ہاں پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں عصر کی نماز کے بعد بھی جی عصر کی نماز کے بعد بھی سزا پڑھ سکتے ہیں لیکن جب سورج غروب ہونے میں بیس منٹ باقی رہ جائیں اس وقت قزا نماز نہیں پڑھیں گے وہ ممنوع وقت ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ شاء اللہ امید آپ سمجھ گئے ہوں گے اچھا فجر کے وقت میں نفل نہیں پڑھ سکتے یہ ذہن میں رکھیے گا فجر کے بعد كزا پڑھ سکتے ہیں پہلے بھی كذا پڑھ رہے ہیں فجر کے وقت نفل نہیں پڑھ سکتے اثر کے وقت بھی نفل نہیں پڑھے جائیں گے لیکن كزا نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن جب سورج غروب ہونے میں بیس منٹ باقی رہ جائیں تو اس وقت پھر كزا نماز بھی نہیں پڑی جائے گی اچھا تھری فورٹی سیون بھائی آپ کو مبارک ہو روم میں تمام بھائی بھی ماشاء اللہ ہمارے تھری فورٹی سیون بھائی كو دیں کہ الحمد یہ سلسلہ اطاریہ سلسلہ اطاریہ رضویہ میں شامل ہو گئے ہیں الحمدللہ حضرت کل آپ نے میرے ذمہ میں یہ کام لگایا تھا تو ماشاءاللہ آپ بھی بیت ہو گئے ہیں حضرت صاحب سے اور آپ کے مطلب گھر والے بھی اور آپ کا گیارہ ماہ کا مدنی مننا بھی ہم سب کی طرف سے مدنی مننے کو اٹھا کر پیار کریں انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ اللہ آپ کو سلسلہ اتاریہ رضویہ قادریہ کی برکتیں عطا فرمائے آمین اور آپ دعوت ایر... دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی وزٹ کیجیے گا اور میرا خیال ہے انشاءاللہ وہاں شجرائے قادریہ موجود ہوگا شجرا یا تاریہ موجود ہوگا شجرا پڑھیں اس کو پہلے پورا ریڈ کریں تو انشاءاللہ پھر اس میں سے جو وظائفہ پڑھ سکے ان کی عادت بنا لیں عمل تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو تو یقین کریں پانی کا ایک قطرہ بھی اگر گرتا رہے نا تو وہ پتھر میں بھی سراخ کر دیتا ہے لہذا اس کو آپ مکمل پڑھ کر جو جو اراد وظائفہ مستقل مزاجی سے کر سکتے ہیں ان کو پڑھنا شروع کر دیں اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے امید رکھیں انشاءاللہ بڑی برکتیں ہوں گی حضور غوث سے پاک ردی اللہ تعالیٰ کا دامن جسے نصیب ہو جائے وہ بڑا خوش نصیب ہے ہر دور میں اس پرفتن دور میں بھی غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر مغرب میں ہو اور مجھے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے آ جاتا ہوں سے پاک رضی اللہ تعالی کا فرمان میں نے پڑا آپ فرماتے ہیں کہ میرا, میرا اپنے مریدوں پر سایہ ایسے ہے جیسے بادلوں کا سایہ جو ہے وہ زمین پر ہوتا ہے تو میں اس طرح اپنے مریدوں پر سایہ فکن ہوں الحمد تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ اپنے اولیاء کو یہ مرتبہ دیتا ہے اور ان مقدس ہستیوں سے وابستگی یہ بڑی برکت ہے اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر بھی ہمیں چلنے کی توفیق ادا فرمائے لہٰذا ان کے نقش قدم پر چلنے کا ذہن بنائیں اور الحمد امیر ال سنت امیر دعوت اسلامی سید الولیاء قبلہ حضرت علامہ مولانا ابوال بلال محمد الیاس اقتار قادری دعوت برقاتم اس دور کے ولی کامل ولی نعمت ہیں اسلاف کی یادگار ہیں جن بزرگوں کے ہم واقعات کتابوں میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں سناتے ہیں ان کی ایک تصویر ہے الحمد لہذا حضر صاحب کی جو ہے اس پر ضرور مطلب عمل کریں مدنی چینل آتا ہے الحمدللہ مدنی چینل دیکھا کریں حضر صاحب کا دیدار بھی ہوگا اور انشاءاللہ شریعت کے مطابق آپ کو انشاءاللہ شاء اس سے متعلق معلومات میں انشاء ہوں گی اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کی برکتیں عطا فرمائے حضرت صاحب کا الحمد جو ہے وہ تعارف بھی انشاءاللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر ہوگا دعوت اسلامی کا بھی تعارف ہوگا آپ ضرور ضرور بار بار وزٹ کیا کریں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جو کتب ہیں ان کا بھی مطالعہ وقتاً فوقتاً کیا کریں بے شمار رسائل حضرت صاحب کے وی سی ڈی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حضرت صاحب کی موجود ہے اپنے گھر میں عموماً ان کو لگایا کریں تاکہ میٹھی میٹھی آواز مرشد پاک کی کانوں میں جائے اور شریع احکامات ہمیں معلوم ہوتے رہیں اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے وہ دامن میں ہمیشہ کی وابستگی ہمیں نصیب فرمائے آمین اور اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی برکتیں طا فرمائے آمین اچھا جی قضائے نماز سے متعلق یہ مسئلہ تھا جو میں نے ابھی بیان کیا اچھا ایک مولانا صاحب نے ایک اخبار میں اس سوال کے جواب میں کہ قضاء عمری کیسے ادا کی جائے فرمایا کہ قضاء عمری کچھ نہیں ہے بس توبہ استغفار کریں اللہ معاف فرمانے والا ہے اس جواب سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ غزہ شدہ نمازوں کی قضاء لازم نہیں ہے بس توبہ کر لینا کافی ہے تو دریافت طلب عمر یہ ہے کہ اگر کسی کی ایک یا کئی نمازیں قضاء ہو جائیں تو کیا صرف وہ توبہ کر لے سزا نمازیں وہ نہیں پڑے گا تو آئیے اب اس پر میں آپ کو ذرا ڈیٹیل سے جواب دے دیتا ہوں اس کا اور آپ بھائی ہو سکے تو اس کو توجہ سے سماعت فرما لیں کچھ اور چند دلائل بھی ہیں انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے سامنے اس موضوع پر بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے آمین اچھا جی جی حضرت حکم جی فرمائیں سوال آپ کریں اللہ کرم وبارک وسلم جی توبہ اگر واقعی کی جائے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ یہ قضا نمازوں سے متعلق مسئلہ دریافت کر رہے ہیں تو توبہ کے طریقے مختلف ہیں ہر گناہ کی توبہ تو ہوتی ہے لیکن گناہ جیسا ہو ویسے ہی اس کی توبہ ہے اب ایک آدمی دوسرے آدمی کے مکان پر قبضہ کر کے خالی توبہ ہی کرتا رہے لیکن مکان کا قبضہ اسے واپس نہ دے تو کیا ایسے کی توبہ قبول ہو جائے گی ایک آدمی کسی کی بحس چڑھا کر اپنے گھر میں لے آئے اور خالی توبہ کرتا رہے توبہ کرتے کرتے اس کو ذبح کر دے توبہ کر کر کے وہ سارا گوشت لوگوں میں بیچ دے اور خالی توبہ ہی کرتا رہے تو کیا ایسی توبہ قبول ہو جائے گی جی وہی قتل کرنے کا بھی مسئلہ ہے ظاہر ہے اس میں غرصہ کا بھی معاملہ ہے حق اللہ بھی ہے سب معاملات ہیں تو جیسا فیل ہوتا ہے ویسی ہی اس کی توبہ ہوتی ہے اچھے یہ قضا نمازوں سے متعلق کچھ ڈیٹیل آسان بھائی بڑے کام کی ہے سماج فرمائیں دیکھیے نماز ہر آقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض قطعی اور فرض عین ہے حتیٰ کہ اگر کھڑے ہو کر پڑنے پر قدرت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑے بیٹھنے پر بھی قادر نہیں ہے تو لیٹے لیٹے اشارے سے رکوع سجود کرے الغرض جب تک ہوش و حواس قائم ہے نماز کا فریضہ ثابت نہیں ہوتا ایک نماز بھی بلا عذر اپنے وقت کے اندر نہ پڑھنا غفلت سے چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب فاسی کہلاتا ہے ہاں کبھی بھولے سے وقت نکل جائے یا انسان بے اختیار سویا رہ جائے یعنی یہ عادت و معمول نہ ہو تو اس کے لیے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس کی نماز سوتے میں رہ جائے یا بھولے سے رہ جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے یا بیدار ہو فورن پڑھ لے ٹھیک ہے نا بس یہ ممنوع اوقات کا ذہن میں رکھیں اچھا نماز اپنے وقت کے اندر نہ پڑی ہو کوئی عذر بھی نہ ہو اور فوت ہو جائے تو اس کی قزا لازم ہے اچھا یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے نا یہ بھی كزا نماز پر دلیل ہے کہ اگر کسی کی نماز سوتے میں رہ جائے یا بھولے سے رہ جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے وہ بیدار ہو تو وہ نماز پڑھ لے تو یہ بھی كزا نماز کا اس میں حکم معلوم چلتا ہے اچھا قضا پڑھنے کے باوجود بلا عذر وقت کے اندر پڑھنے کا جو گنا ہے اس پر اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے رب کا مطالبہ ادائے کامل یعنی وقت کے اندر پڑھنے کا تھا بندے نے اپنی کوتاہی کی بنا پر ادائے ناقص کی یعنی وقت مقررہ کے گزرنے کے بعد اس نے نماز پڑھی پیادہ قزا پڑھنے کے باوجود اللہ قبول فرما لے تو اس کا کرم ہے اور وہ رد فرما دے تو یہ اس کا حق ہے تو بندے پر لازم ہے کہ قزا بھی پڑھے اپنی تقصیر کی معافی بھی مانگتا رہے اور اس کی رحمت سے قبولیت کی آس بھی لگائے رکھے بالغ ہونے کے بعد سے جتنی بھی نمازیں فوت ہوئی ہیں ایک ایک کر کے ان سب فرائض کی قزا لازم ہے اور قزا پڑھنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کسی <تصفح> کے علم میں نہیں کہ زندگی کے کتنے ماہ و سال اور کتنی سانسیں باقی ہیں اور کیا خبر زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے اگر بدقسمتی سے فوت شدہ نمازیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا حساب ہی نہیں ہے اور ان سب کو اکٹھا پڑنا دشوار ہے تو یہ معمول بنا لے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک ایک دن کی نمازیں یا کم سے کم ایک وقت کی نماز بطور قزا پڑھ لے سزا پڑھنے کے لیے سنتیں چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دے یہ غیر موقعہ سنتوں کی میں بات کر رہا ہوں تو فتوح الغیر میں شیخ مہی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے کہ جو شخص فرض چھوڑ کر نفل میں مشغول ہوگا تو یہ اس کی جانب سے قبول نہیں کیے جائیں گے اور وہ رسوا ہوگا یہ فتح رضویہ میں موجود ہے یہ قول اسی مقام پر عوارف المعارف کے حوالے سے شیخ شہاب الدین سوہر وردی کا یہ کال درج ہے رحمت اللہ کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ جب تک فرض ادا نہ کیا جائے اللہ کوئی نفل بھی قبول نہیں فرماتا ایسے لوگوں کو اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری مثال اس بندہ سو کسی ہے جو قرض ادا کرنے سے پہلے توحفے بانٹتا پھرے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمیں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی قبول نہیں میرے آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں غذبۂ خندق کے موقع پر دشمن کے خوف اور یلغار کے خطرے کے پیش نظر ایک دن مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی مہلت نہ مل سکی یہ غالباً تین ٹائم کی نماز صحابہ کی قضاء ہوئی تھیں صحابہ نماز پڑھ ہی نہیں سکے تھے کیونکہ خندق کے ایک طرف کفار تھے صحابہ کیسے پڑھ پاتے ہر وقت یہ تھا کہ یہ حملہ کر دیں گے لہٰذا اپنی ڈیوٹیوں پر چوکس تھے صحابہ سنن ترمزی کی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر ایک دن مشرقین نے نبی کریم علیہ السلام کو اس حد تک جنگ میں مشغول رکھا کہ آپ کی چار نمازیں فوت ہو گئیں کی حدیث میں چار نمازیں ہیں جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا جتنا بھی اللہ نے چاہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم فرمایا انہوں نے اذان و اقامت کہی اور آپ علیہ السلام نے زہر کی نماز پڑھی پھر انہوں نے اقامت کہی آپ علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھی یعنی بعد جماعت قضا نمازیں پڑھی اسی سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جو صاحب ترتیب ہو یعنی جس کی مسلسل چھ نمازیں قضا نہ ہوئی ہوں اور کسی سبب سے اس کی ایک دو نمازیں قضا ہو جائیں تو وہ پہلے اپنی فوج شدہ نمازیں پڑھے اور پھر اس وقت کی پھر اس وقت کی نماز پڑھے بشرطے وقت کی گنجائش ہو جیسے کہ حضور علیہ السلام نے پہلے ظہر پھر اثر اور پھر مغرب کی فوج شدہ نمازوں کی قضا پڑھی اور پھر عشاء کی نماز پڑھی جس کا وقت ابھی باقی تھا تاہم اگر کسی کے ذہن میں قضاء عمری کا تصور یہ ہے کہ کسی خاص دن یا خاص موقع و مقام پر ایک ایک یا چند نمازیں قضا پڑھ لے گا تو زندگی بھر کی ساری فوج چدہ نمازوں کی تلافی ہو جائے تو یہ تصور بالکل فاسد اور باطل ہے اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں تو ایک تو میں نے مشکات کی حدیث کا آپ کو حوالہ دیا تھا اور یہ سنن ترمزی کی دوسری حدیث بھی آپ کو مل گئی اس سے تو صاحب ترتیب کے بھی مسئلے معلوم چل گئے اور یہ تصور بھی باطل ہے کہ فوزدہ نمازوں کی کزاب پڑے بغیر محض توبہ سے معافی ہو جائے گی یہ اسلام کے تصور توبہ کی بالکل باطل تشریح اور لوگوں کو گناہوں پر قائم رہنے کا حوصلہ دلانا ہے توبہ کی تو لازمی شرط یہ ہے کہ انسان شریعت کے مقرر کیے ہوئے ضابطے کے مطابق اپنے گناہوں کی تلافی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کوتاہی و غفلت پر اللہ سے موافی بھی مانگے تو اب یہ دیکھیں ایک دو تین حدیثیں ہو گئیں ایک حدیث جو میں نے مشکات کی بیان کی تھی دوسری حدیث یہ جو آپ کے سامنے ابھی آئی ہے یہ ترمزی شریف کتاب و کی اور تیسری حدیث وہ جو میں نے شروع میں بیان کی ہے کہ جس کی نماز سوتے میں رہ جائے یا بھولے سے رہ جائے تو اسے جیسے یاد آئے یا وہ بیدار ہو تو وہ فور نماز پڑھ لے تو ظاہر ہے وہ قضا نماز ہی پڑھ رہا ہے نا یہ تین حدیثیں قضا نمازوں کے بارے میں میں نے بیان کر دی ہیں اب آپ مجھے بتائیں کسی مسئلے پر اگر ایک حدیث بھی مل جائے تو وہ کافی ہوتی ہے لیکن یہاں تین تین حدیث ہیں اور اگر ہم اس پر علما اکرام ہم سے میری مراد علما ہیں علماء اگر اس مسئلے پر مزید غور فرمائیں تو بہت سے دلائل مزید مل سکتے ہیں بہت سے دلائل مزید بھی مل سکتے ہیں اور ہم عوام الناس کے لیے یہ تین حدیثیں بہت ہیں اللہ تعالیٰ جوید احمد غامدی کے شر سے بچائے اور ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کی توفیق صاحب فرمائے آمین ان شاء اللہ تعالی اب وقفہ ہم کرتے ہیں اور نماز عشاء کے بعد ان اللہ تعالیٰ حاضری ہوگی اور پھر ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درس قرآن بھی دیں گے اللہ نے چاہا اور ان اللہ تعالیٰ درس قرآن کے بعد جو ہے وہ اچھا چھوٹا سا سوال ہے جی تشریف لائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جیسے اپنے بیان میں وہ فرمایا کہ اگر کسی کے ذمہ بہت زیادہ نمازیں ہوں تو اس کے لیے اگر وہ قزا نمازیں پڑھ رہے تو اس کا تعین کرنا ضروری ہے اگر ایک بندہ جو ہے وہ اس کے پاس ٹائم ہے وہ زیادہ نمازیں پڑھتا ہے دس یا پندرہ نمازیں ایک ٹائم میں پڑھ لیتا ہے تو اب کچھ میں وہ تعین کرتا ہے نیت کرتا ہے کچھ میں نہیں کرتا تو اس کا ارادہ تو ہے کہ وہ جب کھڑا ہوا تو اس کی یہ نیت ہے کہ میں کزا نمازیں پڑھ رہا ہوں تو ایسی صورت میں ہر نماز میں تعین کرنا ضروری ہے کہ اگر کچھ میں وہ کر لیتا ہے یا نہیں دوسرا سوال اسی سمپل کا ہے کہ اگر اس میں ترتیب ضروری ہے کہ مثلاً کوئی بھی نماز ایک بندہ جو ایسے کرتا ہے کہ وہ فجر کی شروع کر لیتا ہے پہلے وہ فجر کی کہتا ہے کہ میں پانچ سال کی اگر اس کی ہے تو وہ مکمل کر لوں یا زور کی یا کوئی بھی نماز اس لے کے اس کو پہلے وہ کمپلیٹ کر لیتے ہے اس کے بعد وہ زور کی شروع کر لیتا ہے پھر مغرب کی یا کوئی بھی تو یہ ترتیب ضروری ہے کہ پہلے وہ فجر کی مکمل کرے یا زہر کی پھر اثر کیا سے یہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ دیکھیں حضرت ترتیب تو ضروری نہیں ہے کیونکہ ترتیب تو ان نمازوں میں ضروری ہے جو کہ ہم پر ابھی فرض ہیں جیسے عشا کا وقت ہے پاک... یہاں پاکستان میں تو ہم پر عشاء فرض ہے ہم نے پڑھنی ہے جب ایک نماز سزا ہو جاتی ہے تو اس کا جو ایکچل ٹائم ہوتا ہے وہ تو چلا گیا نا تو اب اس لیے آپ چاہیں تو یہ مطلب آپ سے میری مراد ہے جس کی بھی مسئلہ ہے وہ چاہے تو بلے ساری فجر پہلے قضا پڑھ لیں پھر بلے بعد میں پوری زہر پڑھ لیں پھر اثر پڑھ لیں اور چاہیں تو مطلب جس طرح چاہیں مطلب کریں وہ چاہے ہر نماز کے ساتھ ایک قضا پڑھ لیں چاہے ساری فجر ہی پہلے پڑھتا رہے بعد میں زہر اثر مغرب السرا عشا جس طرح بھی وہ کرے گا بہرحال اس کے لیے صحیح ہے کیونکہ جو ایکچل ٹائم تھا وہ تو گزر گیا اور اس سے پہلے آپ نے جو مسئلہ پوچھا تھا وہ کیا تھا میرے ذہن سے نکل گیا مین ٹیکس پہ ذرا لکھیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعین اچھا تعین لکھا ہے دیکھیں تعین کرنا ضروری ہے فرض نماز میں نیت ضروری ہوتی ہے واجب نمازوں میں بھی نیت ضروری ہوتی ہے سنت نماز میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ نیت کرنی چاہیے بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ نیت نہ بھی ہو تو آماز ہو جاتی ہے اور بغیر نیت کے نماز شروع کر دیں گے تو وہ نفل نماز ہوتی ہے لہذا فرضوں میں تعین ضروری ہوتا ہے تو تعین دل کا ارادہ ہے آپ دل میں یہ ارادہ کریں کہ سب سے پہلے جو فجر کی نماز قزا ہوئی تھی وہ پڑھ رہا ہوں تو بس یہ تعین ہے اگر یہ بھی تعین نہیں ہے بس کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہ نماز شروع کر دی تو پھر وہ سزا نماز نہیں ہو رہی ارادہ دل میں ہونا چاہیے کہ سب سے پہلی پڑھ رہا ہوں اس کے لئے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں سب میں کیا کریں سم میں کیا کریں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی نمازیں زیادہ قزا ہوں وہ اپنی ایک کاپی بنا لے تو جتنی نمازیں روزانہ پڑھ لی ہیں اتنی کاپی میں سے کاٹے ٹک مار کر دے اور اس طرح مطلب آسانی ہو جائے گی حساب کتاب میں بھی <coughs> اگر کوئی قزا نمازیں دیکھیں ہیں کیا غیر... اچھا سنت غیر موقع اور نفل نماز نہیں ہوں گی جی ہاں وہ نہیں ہوں گی غیر موقعدہ سنتیں نہیں پڑھیں گے آپ اور نہ ہی نفل پڑھیں گے ان کی جگہ قضا نمازیں پڑھیں لیکن لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اپنے گناہ کا اظہار لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے وہ ہمارے گناہوں پر گواہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی حسان بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے حسان بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے اچھا اچھا حضرت وہ کوئی نظم آپ نے پتہ نہیں لکھی تھی کیا تھا وہ مسئلہ مجھے اتنی تفصیل تو پتا نہیں ہے وہ ہمیں معلوم ہوا تھا کوئی نظم آپ نے سنانی ہے تو میرا خیال ہے آپ نظم سنائے آ کر تو <s1> <بع> آپ نظم سنائے اور ہم جاتے ہیں انشاءاللہ پھر نماز کے بعد ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ